جامد موت رہو ذکر کر اگر فکر کہیں رک جائے آگے نہیں بڑھ رہا تو جاؤ ذکر کرو فکر آرد ذکر را در ذکر آرد فکر را در احتزاز یہ ذکر جو ہے یہ فکر کے اندر ایک نئی جنبش نئی حرکت نیا جوش نئی پیش قدمی کی کیفیت پیدا کر احتزاز کہتے ہیں کسی چیز کے اندر حرکت کا پیدا ہو جانا زمین مردہ پڑی ہوئی تھی اذا انزلنا علیہ الماح تزت ورابط۔ جب ہم نے اس پر پانی برسا دیا اب اس کے اندر سسراہٹ پیدا ہوئی اب اس کے اندر سے وہ روئیدگی جو ہے باہر نکلی وہی پر پھر اب حشرات الارض بھی نظر آئیں گے وہیں پر اب چہچہانے لگیں گے پرندے بھی گویا کہ ہر طرح سکون تھا اور جمود تھا اور اب اس میں حرکت پیدا ہو گئی تو اس کو احتزاز کہتے ذکر عاد فکر را در احتجاج ذکر نہیں افسردہ ساز یہ ساز اگر افسردہ ہو جائے خاموش ہو جائے تو اسرے نہ۔ اس کو اس موسیقی اور ان آوازوں کے برامد کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ ذکر ہوگا تو یہ ذکر اور فکر کا یہ اختلاط علامہ اقبال نے اس کو واقعہ یہ کہ مضمون تو وہی ہے اور الفضل للمتقدمی کے حوالے سے زیادہ فضیلت تو مولانا روم ہی کی ہوگی ان سے یہ فکر مستعار لیا یہ مضمون یہ خیال یہ تصور علامہ اقبال نے لیکن پھر جس انداز میں بیان کیا ہے وہ مولانا روم سے بہت آگے ہے اس میں کوئی شک نہیں یہاں پیرے ہندی جو ہے وہ مرید رومی سے بہت آگے بڑھ گیا ہے اور یہ خاص طور پر ہماری اس تحریک کے اعتبار سے تو بہت ہی زومانی ہے یہ بہت ہی حکمت سے بھری ہوئی بھرے ہوئے اشار ہے جز قرآن زی روباہی است قرآن کے بغیر اگر شیر بھی ہے تو وہ لومڑی پن ہی ہے اس کے سوا کچھ نہیں شیر بھی اصل میں قرآن کے بغیر قرآن کے ساتھ ہی کوئی انسان شیر بن سکتا ہے اسد اللہ اللہ کا شیر بنے گا قرآن کے ذریعے ورنہ تو یہ روباہی ہے چالاکی تو آ جائے گی ہوشیاری آ جائے گی ورلی وائز ہو جائے گا انسان جس کو آپ دنیا کے اعتبار سے کہتے ہیں چالاک اور ہوشیار انسان لیکن حقیقت میں وہ جو شے مطلوب ہے وہ پیدا نہیں ہوگی وہ قرآن سے پیدا ہوتی ہے. جزب قرآن زیزمی روباہی است فقر قرآن اصل شاہن شاہی است اصل شہنشاہی جو ہے وہ تو فقر قرآن سے حاصل ہوتی ہے فقر قرآن سلوک قرآن قرآن کا تصمف کہیے وہ کیا ہے فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر یہ قرآن کا فقر جو ہے اس کا جو سلوک ہے اس کا جو تصمف ہے یہ اختلاط ذکر و فکر سے وجود میں آتا ہے ذکر بھی ہو فکر بھی یہ دونوں چیزیں شامل ہوں گی تو جو مطلوبہ نتائج ہے جو اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے جن تک قرآن انسان کو پہنچانا چاہتا ہے ان تک رسائی حاصل ہوگی فکر را کامل ندیدم میں ذکر میں نے تو فکر کو کبھی بھی کمال تک پہنچتے نہیں دیکھا جب تک کہ ذکر ساتھ شامل نہ ہو یہ ذکر و فکر جو ہے اس آیت کے حوالے سے دیکھیے اللہ زین یز قرون اللہ قیامم و قرودم دوا میں ذکر اور اس کے بعد وہ یا تو فکرون فیقل سماوات مل اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ فکر مشاہدہ غور سوچ بچار سائنس سب ہے لیکن وہ ذکر والی آنکھ اندھی ایک آنکھ بہت کھلی ہوئی یہی دجالیت ہے یہی یک چشم معاملہ ہو چکا ہے کہ یہ ذکر سے انسان بیگانہ ہے ہمارے ہاں کے دانشور قرآن مجید کا بھی اگر حوالہ دیں گے تو یہ نہیں ہے کہ قرآن پر کبھی غور و فکر کیا ہے بلکہ وہ کہ ڈکشنریوں کے حوالے سے اور کہیں ریفرنس بکس کے حوالے سے کہیں الٹا سیدھا جو ہے قرآن کا حوالہ دے دیں گے ورنہ یہ کہ اس ذکر کا خانہ ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں صرف دانش ہی دانش ہے تو یہ دانش اور یہ فکر جو ہے بغیر اس ذکر کے یہ تو پھر کسی ٹیڑی سمپ میں انسان کو لے جائے گی یہ تو دجالیت کا ایک ذریعہ ہے اس کا نتیجہ دجالیت ہے جب تک کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ نہ ہو ذکر بھی ہو اور فکر بھی ہو بدقسمتی سے دوسری انتہا بھی ہمارے ہاں جو ہلکے ذاکرین کے ہیں وہ فکر سے بالکل خالی وہاں فوج بچار نہیں وہ نہ یہ تفکر فیقل کے سماوات و اللہ ان کا یہ چیزیں انہوں نے چھوڑی ہوئی ہیں کفار کے لیے گویا کہ یہ کوئی سیکولر مضامین ہے گویا کہ ان کا کوئی تعلق جو ہے دین سے نہیں ہے جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی نشانی ہے تو ہمارے لیے تو ایک اعتبار سے یہ پوری یہ کتاب فطرت جو ہے در حقیقت یہ خود ایک قرآن ہے یہ کتاب فطرت خود قرآن ہے ایک اعتبار سے اور آیات قرآنیاں در حقیقت انہیں کی طرف اشارے کر رہی ہیں افلا اندرون ایلل یہ بل ایک فقول ویل صبا ایک ایفلو فرق ویل جبا ل ایک ایفلو سب تو اس اعتبار سے یہ اختلاط ذکر و فکر نہایت ضروری ہے جزب کو زغمی زیغمی روباہی است فقرے کو راں اسل شاہم شاہی است فقرے کو راں اختلاط ذکر و فکر فکر کامل ندیدم دم جزب ذکر جب تک ذکر ساتھ نہ ہو فکر کو میں نے کبھی کامل ہوتے نہیں دیکھا کبھی بھی یہ فکر جو ہے صحیح نقطے تک اور صحیح نتیجے تک انسان کو نہیں پہنچائے گا اب یہ تو ہوا ذکر و فکر کے زمین میں اصول اصولی گفتگو کا معاملہ آگے بڑھیے یہاں اس سے مراد کیا ہے دیکھیے کائنات کی گتھی کو سلجھانے میں اور حقائق تک رسائی حاصل کرنے میں پہلا قدم تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ سپونٹینیس ہے یہ تو ان آیات الٰہی کے مشاہدے سے انسان کے قلب میں سے اللہ کی معرفت ابھر کر اس کے شعور کی سطح پر آئے گی اور ایمان باللہ کی شکل اختیار کر لے گی اب جب یہ سرا ہاتھ میں آ گیا ہے بڑا پیارا بسرہ ہے ڈور کو سلجھا رہے ہیں اور سرا ملتا نہیں اگر کوئی الجھی ہوئی ڈور ہو اس کو سلجھانے کے لیے آپ کو پہلا کام کیا کرنا پڑتا اس کا ایک سوراخ سرا تو تلاش کیجیے اور وہ سرا ہاتھ میں آ جائے اس کو ہاتھ سے بن جانے تب تو آپ ڈور کو آگے درجہ درجہ سلجھا لیں گے لیکن پھر آپ نے اس سرا ہاتھ سے چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ آپ الجھ کر رہ گئے تو جو الجھی ہوئی ڈور ہے اس کا سرا اگر ہاتھ میں آگیا اسے مضبوطی سے تھامی اور مزید سلجھانے کی کوشش کیجئے اس کائنات کی الجھی ہوئی ڈور کا اصل سرا کیا ہے ایمان باللہ جب ایمان باللہ تک رسائی حاصل ہو گئی اب اسے مضبوطی سے تھام لیجئے یہ ذہن سے اوجل نہ ہونے پائے یہ آپ کے قلب سے جو ہے یہ غائب نہ ہونے پائے یہ دبا میں ذکر ہو استحزار اللہ فی القلب اب مزید غور و فکر کیجئے مزید سلجائیے اس الجھی ہوئی دور کو یہ ہے گویا کہ نقشہ جو کھینچا گیا الزین یس قرون اللہ قیام و قرون اس الجھی ہوئی دور کا سرا اللہ ایمان باللہ مارفت خدا بندی اس کو مضبوطی سے تھامو اور مزید غور و فکر کرو مزید سلجھاؤ تفکر کرو یا تفک کروں رفیقل کے سماو تو اب ایک نقید نتیجے تک پہنچو گے کہ پکار اٹھو گے رب بنا ما خلق تحزا بات اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا ابس پیدا نہیں کیا اب اس لفظ پر غور کیجئے باطل حق کی نقیز ہے حق کی زند باطل ہے لیکن حق کے معنی جیسا کہ ہم نے سورت الاصر کے ضمن میں بڑی تفصیل سے پر گفتگو کی تھی حق کے کئی معنی حق وہ شے جو فل واقع موجود ہو باطل وہ جو نظر تو آئے حقیقت موجود نہ ہو سراب باطل ہے اس لیے کہ اس کا کوئی وجود نہیں پانی نظر آ رہا حقیقت پانی نہیں اسی طریقے سے جو شے عقل ثابت ہو وہ حق جو ثابت نہ ہو وہ باطل اسی طرح جو اخلاقن ثابت ہو شے وہ حق ہے والدین کا یہ حق ہے اولاد پر پڑوسی کا یہ حق ہے پڑوسی پر اخلاقن تو جو وجوب اخلاقی ہے وہ بھی حق اور جو شے اخلاقن ثابت نہیں ہے وہ باطل ہے اسی طرح ایک معنی اس کے ہے جو شہ بامقصد ہے نتیجہ خیز ہے وہ حق جو بے مقصد ہے وہ باطل ہے اور اس معنی میں اس کی جو وضاحت ہوئی ہے جیسے کہ پہلی آیت کا مصنف ہمیں سورہ بقرہ میں ملا اسی طرح اس آیت کا مسن آپ کو ملے گا سورہ مومنون کے آخری حصے میں افا حسم تما خلک ناکم آبسن نکم رینا لاتر کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا آبس پیدا کیا تھا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے آپس کہتے ہیں بیکار کام کار آبس بیکار بے مقصد تو آپس کے معنی میں لفظ بات یہاں آیا ہے اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا یہ ہے گویا کہ فکر انسانی کی ایک اور چھلانگ کہ یہاں جو شہ ہے با مقصد ہے گھاس کا ایک تن کا بھی بے مقصد نہیں یہ تو ہو سکتا ہے ہمارے علم کوئی ابھی تک رسائی نہ ہوئی ہو کسی چیز کے مقصد کو ہم نہ سمجھ پائے ہوں لیکن جیسے جیسے ہمارا سائنس کا عین جو ہے بڑھ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے ہر شے کے اندر ایک حکمت پوشیدہ ہے ہر چیز یہاں کسی نہ کسی مفید مقصد کو پورا کر رہی ہے حشرات الارض بھی یوں ہی نہیں ہے اسی طریقے سے گھاس کا ایک تن کا بھی امس نہیں ہے کوئی شے امس نہیں ہے ربنا ما خلق باطلا اے رب نام خلق ہمارے۔ ہم نے جتنا غور کیا ہے ہمیں یہاں کوئی شہ بے مقصد ابس نظر نہیں آئی کوئی شہ باطل نہیں ہے ہر شے با مقصد ہے نتیجہ خیر سے اب یہاں تو ہوا فکر کا معاملہ اس پر اضافہ کیجئے جو اگرچہ تفصیل یہاں نہیں ہے لیکن اس تفصیل کو قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے اگر ہم اس کا سورا کبرہ جمع کریں گے تو وہ یہ ہے کہ فطرت انسانی میں جو شے مزمر ہے اور یہ بار بار ہمارے درس میں آ رہی ہے درس سالس سے شروع ہو کر سورہ لقمان کے دوسرے روکو سے فطرت انسانی میں نیکی اور بدی کا امتیاز اور فرق یہ بدیت ات شدہ ہے انسان جانتا ہے یہ شر ہے یہ خیر ہے یہ نیکی ہے یہ بدی بدی بدی, بدی, بدی ہے نیکی نیکی ہے خیر خیر ہے شر شر ہے اب ان دونوں چیزوں کو جوڑیے فطرت کی شے کیا ہے نیکی اور بدی کا امتیاز عقل کیا کہہ رہی ہے کوئی شے بے مقصد نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ اس نیکی اور بدی کا بھی تو نتیجہ نکلنا چاہیے گندم گندم میں رویت جو سے جو گندم سے گندم پیدا ہوتی ہے جو سے جو پیدا ہوتا ہے تو اگر نیکی نیکی ہے اور یہ صرف ہمارا کوئی خود ساختہ خیال نہیں ہے یہ واقعی ایک شے ہے واقعی حقیقت ہے تو اس کا نتیجہ خیر نکلنا چاہیے اور اگر بدی بدی ہے برائی ہے حقیقتنشر شر ہے واقعتنشر شر ہے وہ بات نہیں ہے جسے آج کل ہم کہہ دیتے ہیں کہ نتنگ از گڈ اور بیڈ اونلی تھنکنگ میکس اٹس سو۔ یہ تو آج کل کا در حقیقت ملہدانہ طرز فکر جو ہے یہ اس کی تعبیر ہے حقیقت واقعی یہ ہے کہ فطرت انسانی حکم لگاتی ہے کہ یہ اچھائی ہے سچ بولنا اچھا ہے جھوٹ بولنا برا ہے جو جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مجبور ہوں کیا کروں ضرورت ہے ناگزیر ہے لیکن یہ کہ اس کا اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ برا کام ہے جو میں کر رہا ہوں اس کا ضمیر اس وقت اسے بلاوت کر رہا ہوتا ہے کہ تو غلط حرکت کر رہے ہے اس لیے کہ فطرت انسانی خیر اور شرم امتیاز کرتی پہچانتی تو اس پہچان کا نتیجہ نکلنا چاہیے یہ اب عقل کا تقاضا ہوا لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں تو نہیں نکلتا اس دنیا میں تو بس اوقات الٹے نتیجے نکل رہے بھلے لوگ یہاں اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ ان کے فاقے آ رہے ہیں برے لوگ اشرار جن کے لیے کوئی کوئی نہ قانون ہے نہ کوئی ضابطہ ہے وہ لوگ یہاں عیش کر رہے ہیں اور یہ کوئی آج ہی کی باتیں ہمیشہ کی بات ہے نو انسانی کی تاریخ میں وہ لمحات اور وہ دور بڑے مختصر آئے ہیں جبکہ نیکی کا غلبہ رہا ہے اکثر و بیشتر تو بدی کا غلبہ رہا ہے. نیکی تو شاز ہی کبھی آئی ہے حکمرانی کی حیثیت میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ تو بدی ہی کا راج رہا ہے اور بد جو ہے اور بد کردار لوگ جو ہیں انہوں نے گلچرے اڑائے ہیں انہوں نے عیش کیے ہیں انہوں نے ایوان سجائے ہیں انہوں نے محل بنائے ہیں انہوں نے لوگوں کا خون چوسا ہے بلکہ پیا ہے. یہ سب کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ ہے اب ذکر و فکر کا اختلاط ذکر و فکر کے اس امتزاج سے جو نتیجہ برامد ہو رہا لازمن کوئی دوسرا عالم ہونا چاہیے جس میں کہ خیر کا نتیجہ خیر برآمد ہو شر کا نتیجہ شر برامد ہو اور بھرپور طور پر برامد ہو اس دنیا میں تو ایک اور لمیٹیشن بھی ہے آپ نے لاکھ کوشش کی ہے اپنا یہ قانونی نظام بنا کر اور پولیس اور چوکی اور پرچہ اور عدالت چور کو سزا دی جائے ڈاکو کو صدا دی جائے کسی قاتل کو صدا دی جائے لیکن یہ کہ اتنی لمیٹیشن ہیں اول تو یہ کہ بیل منڈے چڑھنا آسان نہیں جرم کا ثابت ہو جانا آسان نہیں وہ تو در از بٹوین دی کپ اینڈ دی پر میں نہ ملوں کتنی خلا ہے رشوتوں کا دور چل رہا ہے اور سفاری چل رہی ہے اور ہر دور میں رہا ہے معاملہ ہے کوئی دور اس سے خالی نہیں رہا پھر میں ایڈ کروں گا بہت مختصر دور ہے وہ جو ان چیزوں سے خالی رہے ہوں اس اعتبار سے اول تو یہ مشکل کہ آپ مجرم کو کیفر کردار تک پہنچائیں یہ سارے مرحلے طے ہو جائیں جرم ثابت بھی ہو جائے گوائیاں مل جائیں کہیں کوئی رشوت نہیں کوئی سفاریش شاڑے نہیں آئی آپ نے واقع سزا سنا دی پھر لمیٹیشن یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک بوڑھے انسان نے ایک جوان انسان کو قتل کر دیا دی. لگتا کیا ہے قتل کرنے میں آج کل تو آپ کو معلوم ہے ذرا سی ایک انگلی کی جمبش ہے صرف بوڑھا انسان سب کھا پی چکا ایش کر چکا اپنے بال بچے پال چکا زندگی کی ساری جو ہے بہاریں دیکھ چکا ذمہ داریاں پوری کر چکا اس نے جوان آدمی کو قتل کیا ہے جس کی کوئی جوان بیوی بیوہ ہوئی ہے جس کے کوئی چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے اس کے کہاں تک اثر پہنچیں گے یہ بچے جو اپنے والد کے سائے سے محروم ہو گئے ہیں ان کی تربیت جو ہے غلط رخ اختیار کر کے ممکن ہے کہ انہیں بھی مجرم بنا کر اٹھائے نوع انسانی کے لیے گویا کہ ایک بہت بڑا نقصان کا معاملہ ہو رہا ہے جس کا کہ حساب لگانا ممکن ہے ہیومنلی امپاسبل کہ اس ایک چھوٹے سے جرم کے اثرات کب تک جائیں گے کہاں کہاں تک پہنچیں گے کہاں کہاں تک اس کے اثرات جو ہے ممتد ہوں گے تو اب آپ بتائیے کہ اگر آپ اس کو پوری سزا دینا چاہیں تو کیا کریں ہٹلر کو پوری سزا کوئی دینا چاہتا تو کیا کر لیتا اس کا ایک ایک ریشہ بھی فورس سب سے علیحدہ کر دیا جاتا تب بھی اس کے جرائم کی پوری سزا تو نہیں ہو سکتی تھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پوری دنیا پورا بدلہ دینا چاہے تو کیا دے سکتی تھی ظاہر بات ہے یہ دنیا اس کا پیمانہ بڑا محدود ہے ایک ایسا عالم چاہیے جہاں کے پیمانے جدا ہوں جہاں موت آ کر چھٹکارا نہ دلا دے سزا ملے اور بھرپور ملے یہ نہ سم ملا یموں تو فیح ولا یا ایسا نہ ہو کہ موت آئے اور چھٹی ہو جائے موت آئی تو تو گویا کہ اس عذاب سے انسان کو رستگاری اور آزادی حاصل ہو گئی وہ پیمانے جدا ہوں وہاں کے قوانین جدا ہوں وہاں کے نوابس جدا ہوں وہاں جو جسم لیا جائے اس کے بھی قوانین طبیعت جدا ہوں اس کی فزیولوجی جدا ہو ایک عالم ہونا چاہیے تاکہ بھرپور بدلہ ملے یہ ہے وہ نتیجہ اختلاط ذکر و فکر ایمان باللہ سے ایمان بال تک کا سفر رب بناما خلق تحزا بات لائے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا اور یہاں سے انہوں نے وہ سفر اختلاط ذکر و فکر کے ساتھ فقر قرآن کے ذریعے سے وہ طے کیا سبھانک ہے رب ہمارے تو پاک ہے اس سے کار ابس کرنا یہ تو بچوں کا کام ہے کھلنرے بچے ہوتے ہیں جو بیکار کام کرتے ہیں تیری رات بہت بلند و پالا ہے اس سے کہ تو کارے ابس کریں تو کوئی شہ باطل تخلیق فرمائے تیری ذات کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت ہی نہیں تو آلہ ہے عرفا ہے منزا ہے اس سے شبھانک پاک ہے تیری ذات عذاب النار اب یہاں معاملہ آیا کہ چونکہ دوسرا عالم ہونا چاہیے عالم آخرہ اس میں جزا بھی ہو سزا بھی ہو تو اصل میں اس میں زیادہ قابل حضر شے تو یہ ہے کہ سزا سے انسان بچ جائے لہذا فورن وہ کہتے ہیں عذاب النار تو بچائیو عرب ہمارے ہمیں اس آگ کے عذاب سے یہ ہے ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک کا سفر یا نوٹ کر لیجئے ہمارے اس منتخب نصاب کے چوتھے درس میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آیا تھا آگ کا عذاب اور جہنم کا ذکر پہلی مرتبہ آ رہا اس پورے منتخب نصاب میں سورت العصر سے ہم چلے ہیں پھر آیت البیر پھر سورہ لکمان کا دوسرا روکو پھر سورا حمیم مسدہ کی آیات پھر سورح فاتحہ اب چھٹے درس میں آ کر یہاں جہنم کا اور آگ کا ذکر وافقنا عذاب النار، ربنا رب من تدخل النار فقد الخل انار اور فقت اب ہمارے جسے جس تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو رسوا کر دیا وہ تو گویا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا یہ آخری رسوائی ہے یہ اصل میں یہ رسوائی جو ہے سب سے بڑی رسوائی اس لیے کہ زالے کا یوم ان انہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو وہ ہے جو اس روز ایگزونوریٹ ہو گیا بری ہو گیا وہ ہے کہ جو در حقیقت نجات پا گیا اور جو اس روز پکڑا گیا اور جہل میں جھونک دیا گیا تو اب رسوائی جو ہے اس کا مقدر بن گئی فقط افزائی تھا ومال امین اب ایک خیال ہو سکتا ہے کہ جو مذاہب باطلا نے پیدا کیا ہے ایک چور دروازہ کوئی بچانے والا کوئی چھڑانے والا کوئی سفارش کرنے والا کوئی اتنا زوردار اور کوئی اتنا صاحب اختیار کہ جو اللہ کے اس عدل کے راستے میں رکاوٹ بن جائے اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کا سبب بن جائے ذریعہ بن جائے یہ ہے کہ جس کی نفی کر دی گئی ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یہ بات آ چکی ہے سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں اصل زور مال کے یوم الدین مالک کے لفظ پر ہے مختار مطلق جو ہے اس جدا اس سدا کے دن کے فیصلے کا اللہ ہے لے منل ملک لوم لے لاہ وہاں تو آخری اختیار آخری فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کے اول کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکے گا مرسی اپیل ہے لیکن وہ بھی کسی بنیاد پر ہے وہ بھی اللہ تعالی کی آخری اختیار کے تابع ہے شفاعت حقہ ہے شفات باطلہ کی نفی ہے کسی کے اندر اتنا زور نہیں ہے کہ وہ اپنی بات اللہ سے منوا لے کسی کا یہ مقام نہیں ہے کہ جو عدل کی راہ میں رکاوٹ بن جائے جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں فرمایا بلم یک الہو مزل دنیا میں تمہارے ہاں تصب جو ہے دوستی کا وہ یہ ہے کہ دوست کی بات کبھی ناجائز بھی ماننی پڑتی ہے دوستیاں انسان پالتا ہے کہ کبھی مرے کام آئے گا یہ میرا دوست آج مجھے اس کی بات ماننی پڑ رہی ہے تو کبھی میں بھی اپنی بات اس سے منوا سکوں گا کبھی مجھے اس کی ضرورت جو ہے پیش آ سکتی ہے اس کی مدد کی اس کے تعاون کی اللہ تعالیٰ کے دوست ہے لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کو کوئی کمزوری لاحق ہے کوئی ذوف لاحق ہے کہ کوئی بے چارگی ہے جس میں اسے کسی کی مدد کی احتیاج ہو جس کی بنا پر کہ وہ اس کی کوئی غلط بات بھی ماننے پر مجبور اپنے آپ کو پائے معاذ اللہ سما معاذ اللہ سم معاذ اللہ اس کے دوست ہیں لیکن کسی کمزوری کی بنا پر نہیں جیسے کہ آخری آج جو ہے جیسے میں نے بارہ عرض کیا ہے وہ توحید کے بہت بڑے خدانوں میں سے خدانہ ہے بقل الحمد للہ تقز ولم یق اللہ وَلَمْ الفل ملک ولم یق الکبر ہو تقبیرا تو یہاں پر بھی وہی بات فرمائی ممال الظالمین من انصار اور ظلم کا اب آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پہ اس کا مفہوم کیا ہوگا اگر ہم اپنے درس سالس کی طرف پھر رجوع کریں یا ابنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اور اسی آیت کا حضور نے ایک مرتبہ حوالہ بھی دیا تھا جب سورہ انعام کے اندر آیت نازل ہوئی ایو الفریقین حق بالامن انکنتم تعلمون اللذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولائک لہم الامن تم خود غور کرو کہ مشرقین اور موحدین میں سے کون سا گروہ ہے کہ جو امن کا زیادہ مستحق ہے یقیناً وہی لوگ امن کے اور اطمینان اور سکون کے اور خاطر قلب کے مستحق ہوں گے جمع خاطر کے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اس شان کے ساتھ کہ اس کے ساتھ ظلم نہ کرے ظلم کی آمیزش نہ ہونے دیں صحابہ گھبرا گئے ایسا شخص کون ہوگا جس نے کسی پر بھی کوئی ظلم نہ کیا اپنے ہی اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے انسان تو حضور نے فرمایا کہ نہیں یہاں مراد ظلم سے شرک ہے جیسے کہ سورہ لقمان میں آیا یا بنیا لا تو شرق بلّہ ان شرکت ظلم منازع البتہ یہ کہ اس شرک کی وہ اقسام جو ہم پڑھ چکے ہیں ان تمام اقسام کو ذہن میں رکھیے شرک کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وما ازوال من انصار ان دو آیات میں جو اس ہمارے درس سادس کی یہ دوسری اور تیسری آیات ہیں ان میں یہ ایمان کی طرف تدریجی جو ارتقا ہو رہا ہے اسی کے لیے لفظ میں نے استعمال شاید اس مرتبہ نہیں کیا سنتسس آف ایمان ایمان کی ترکیب سنتسائز کیسے ہوتا ایمان کس طرح اس کے اجزا تجریجن اس کی ترکیب ہوتی ہے ان کے اندر جو ہے ایک ترتیب قائم ہوتی ہے ایمان باللہ اور اس کے بعد یہ ایمان بالآخرہ اور انہی دونوں کو عنوان دیا ہے حضرت شیخ الن رحمت اللہ علیہ نے ایمان عقلی کا بارک اللہ لی و نقم فل قرآن عظیم و نفانی ویا کمبل آیا تو وزقل حکیم